نالی مومنو کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے یا اخوت کم سو کا فوچن غلط جو لہ بال کولط بال قوہ راب کم لابن تم لشرو اے اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو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 لہم مغفرت و اجر جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے ان الذین ینادونک من ورائی الحجرات اکثرهم لا یعقلون اے نبی جو لوگ تم کو ہجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہے اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے قم کم فکومت ستبئی نئی بو قوم على سل تم ندی مومنو اگر کوئی گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے والی خم س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 اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں فضلاً من اللہ ونعمة واللہ علیم یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَإن طائفتان من فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِن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 مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں سلاح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسی أن يكون خيرا منهم ولا ولا تنابزوا بالألقاب بئس بزو الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 الله انہ تو اے اہل ایمان بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہے اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو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 وجعلناكم, وَجَعَلناكم شُعوبًا وقبائلَ لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کرو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے سب سے خبردار ہے قالت الأعراب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 مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے۔ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون الله بدینکم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء علیم۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے